جی سر باہر کے اندر باہر کے دونوں ہیں یہ نہیں باہر دو لگائے ہیں ماشا اللہ بسم اللہ رحمانحمد الرحمن الرحمن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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة حمال فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلِيكُمُ الْإِيمَانَ وَتَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْهَ إِلِيكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْكِسْيَانَ وعن أنس بن مالك الذي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من قال الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن كريها أن في الكفن كما يقره أن في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام مؤترم صاميين صحیح کی روایت میں نے پڑھی ہے اور اس سے پہلے صورت گجرات کی ایک طویل آیت حصہ میں نے پڑھا ہے آج اسی آیت اسی حدیث صاحب موبی کچھ باتیں آپ اب سے مختصر انداز میں کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو ملکی توسیع نصیب ہو حدیث کراوی ہیں حضرت عن سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آج بڑے فتنے کا دور ہے آج انسان کو انسان آج करना کرنا ہے کہ اس فتنے کے دور میں انسان دین کیوں چھوڑ رہا ہے شریعت کیوں چھوڑ رہا ہے قرآن پر ایمان ہے احادیث پر ایمان ہے پڑھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے لیکن ہمارے عمل میں نہیں آ رہا ہے ابھی کیا ہوتی ہے یہی وجہ آج में میں بات اصل یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے سنت پر عمل کرنے شریف کی پابندی کرنے توحید اور ایمان پر قائم رہنے کا جو مزہ ملنا چاہیے اصل میں وہ مزہ نہیں مل رہا کیوں انسان کو جس چیز میں مزہ ملتا ہے کبھی اس کو چھوڑتا نہیں اور دیکھ لو ماشاءاللہ اللہ آم کا سیزن ہو آم میٹھا ہو اس کا بیج اس وقت انسان نہیں پھینکتا جب تک کچھ بھی مزہ مل رہا ہو سمجھے نا اور اگر انسان کو کھٹے سے پرہیز ہو کاٹ لے غلطی سے زبان کو چڑھ گیا تو فوراً اٹھا کے پھینک دیتا ہے ایک کے بیج تک وہ چاٹتا جا رہا ہے کیوں مزہ مل رہا ہے اور دوسرا منہ کے قریب آتے ہی انسان ٹھکرا دیتا ہے کہ اس پہ اس کو مزہ پتہ چل گیا دوستو انسان آج بے دینی کی وجہ ہے سب کچھ علم رکھتے ہوئی ہم اور عام بھی ہم اور عام بھی. بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہم کو جو ایمان میں لذت اور ذائقہ تھی وہ مزہ نہیں مل رہا ہے آپ لوگ بتائیں ذرا سوچیے حضرت بلال رضی اللہ تالان ہو کو یا بات لمبی ہو جائے گی عمر فاروق رضی اللہ تالان عنہ کا جب انتقال ہونے لگا جب سمجھے کہ اب نہیں بچ سکیں گے آخار اب زندگی کے باقی نہیں رہے کھڑے تو رونے لگی بہت رو لگی لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں امیر المومرن کو مریب الخط میں کار ہونے کی وجہ یہ ہے تم کیا میں اپنے اللہ سے رو رہا ہوں کیا بات ہے بھائی کیوں اللہ سے رو رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے کہ اللہ خوب اچھی طرح سے آپ جان اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے اللہ جانتا ہے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں تو بیوی بی چھوٹ جائے گی بیوہ اس کی کوئی پرواہ نہیں بچے یقین ہو جاؤ اس کی کوئی پرواہ نہیں خلافت چھوٹ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں اصل में ہونا اس بات پر ہے کہ سردی کے موسم میں کڑاکے کے سردی پڑ رہی ہو اور تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے تھے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے بڑی تکلیف ہوتی تھی آواز رہ لوگ पानी پانی ہو سردی کا موسم وضو کرنے لگے وہ بھی رات کے اندر تو کتنی تکلیف ہوگی हैं تکلیف بہت ہوتی تھی لیکن میں سوچتا کہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہے برداشت کرنے کے بعد اس وضو کرنے کے بعد تحجد کی نماز پڑھوں گا اور تحجد کی نماز پڑھوں گا تو اتنی نیکیاں مل جائے گی طرف ہمارا ہم سے خوش ہو جائے گا اللہ تکلیف تو بہت ہوتی لیکن جب یہ سوچتا تھا تو اس تکلیف کے برداشت کرنے میں اتنا مزہ آتا تھا اگر عمر مر گیا تو مزہ عمر سے چھوٹ جائے گا وہ تو دوبارہ مزہ عمر کو نہیں ملے گا اللہ رونے کی وجہ یہ ہے گرمی کے موسم میں تیری ردا کے لیے جب روزہ رکھتا تھا پیاس سے ہوں ہوٹ سوکھ جائیں زبان سوکھ جائے الگ سوکھ جائے, سوک جائے لیکن جب تک سورج گروپ نہیں ہوتا تھا تب تک ایک کترا پانی نہیں پیتا تھا اللہ دنیا تو چھوٹ لے لیکن اس گرمی کے موسم میں جب تیری ریزا کے لیے ریزا کے لیے ہم روزہ رکھتے تھے اور پیاس رکھتی تھی تو اس پیاس پر اجر و ثواب سوچ کر کے جو اس بھوک پیاس کے برداشت کرنے میں مزہ ملتا تھا عمر آج مر گیا تو یہ مزہ آپ زندگی میں نہیں ملے گا میرے بھائی جب انسان کو کسی چیز کا مزہ ملتا ہے تو کبھی چھوڑتا حضرت خبر عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب کفار مکہ نے صحیح بخاری کے روایت مطابق گرفتار کیا اور فیصلہ سنایا کہ ہاں اتنی گردن ماری جائے گی بڑا طویل واقعہ ہے جس دن ان کو سولی پر لٹکانا تھا جس کافر نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا نکالا اور آج تنعیم لے کے گیا جہاں آج مسجد ایسا بنی ہے اس پورے علاقے کو تنعیم کہتے ہیں تنعیم جو ہے حدود حرم سے باہر ہے تو کفار مکتا کسی کو سزا بھی دیتے تھے حدود حرم کے باہر اور ہم مسلمان ہو کر کے ساری برائیاں حدود حرم ہی کے اندر کر ڈالتا ہے آج شرک وہیں کر ڈالتا ہے فلمیں وہیں دیکھ لیتا ہے برائیاں وہیں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ حرم کے آداب کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں جب حضرت خبیب کو وہاں لے جایا گیا اور کہا سولی کا فندہ جو ہے تمہارے لیے لٹکا ہوا ہے اور یہ تخت جو رکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے اس پر تو چڑھے گا اور سولی کا فندہ گلے میں ڈالنے کے بعد تخت ہٹا لیا جائے یہ تیرا آخری وقت ہے تاکہ اچھا مجھے دو رکت نماز پڑھنے کا موقع دے گے کس چیز کا موقع محرط مانگ رہے ہیں بھائی نماز کی ہاں؟ سامنے موت کھڑی ہے موت نظر آ رہی ہے اور ہزاروں کفار مکہ تماشا دیکھنے کے لیے ہیں آج اس مسلمان کو سولی پر لٹکایا گیا اللہ کہتے بس دو رکعت نماز نماز پڑھنے لگے نماز پڑھنے میں ہلکی تیرتی نماز اور گفار مکہ سولی پر لٹکانے کے لیے کھڑے اور تماشا دیکھنے والے انتظار کر رہے ہلکی ہلکی دو رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر کر کے کھڑے ہو گئے چلے کھڑے ہو گئے کہا کافروں آج یہ جو نماز پڑھا زندگی میں کبھی اتنا مزہ نہیں آیا تھا جتنا آج ان دو رکعات کے نمازوں میں مجھے ملا ہے کیوں آج دو رکعات نماز پڑھوں سلام شیروں اور نئی نئی نگاس لے کر کے رب کے پاس میں پہنچ جاؤں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ رب کے لیے تحفہ تھا اتنا بزا آج ہمیں نماز میں آ رہا تھا دل نہیں چاہتا تھا کہ سلام پھیروں لیکن پھر میں نے سوچا تم کافروں سمجھو گے کہ مسلمان موت کے در سے نماز لمبی کرتا جا رہا ہے اسی لیے میں تمہیں بدگوانی مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ہلکی ہی پڑ سولی کے تختر پر چڑھ گئے بھائی چڑھ گئے اب کافر کہتے ہیں ہاں اب بولو اب تو تم سوچتے ہو گے نا جس محمد کے لیے تم کو سولی سوریہ پلٹکایا جا رہا ہے تم سوتے ہو گے کہ آج وہ تمہاری جگہ پہ ہوتا اور تم اپنے گھر میں ہوتے کا کافی بد بخشو تم یہ کہتے ہو اللہ کی دشا ہمیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سولی پلٹک جائے اور نبی کے پیر میں کاٹا بھی نہ چکئے جان دینے بھی مزہ آ رہا ہے جان دینے بھی مزہ آ رہا ہے جیسے اسی پر ختم کیا بدوا کی اللہم آدادا اللہ ادا دن اللہ ان میں سے جتنے اس وقت گر گن گئے کوئی بچتا نہیں وقت الم ان میں ہر ایک کو مارنا تو اللہ تعالیٰ کو مارنا تاکہ کوئی ان کی تجیب تقفی کے لیے کم وقت نہ پہنچے لا اللہ ان سالم سے کسی کو چھوڑنا نہیں اللہ نبی سلام اللہ تیرے لیے تو نماز پڑھ لیے تادا بتادا لیکن دل چاہتا ہے کہ تیرے نبی سے آخری سلام کر کے آؤں اللہ نبی تک پہنچ نہیں سکتا لیکن بلک انبی نبینا سلام اللہ میری طرف سے خود کو ہمارے نبی کو سلام پہنچا دے سلی بلٹکے جیسے یہاں سے زبان ہلے ہی لے اللہ نبینا سلام اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے آخری سلام نبی رہ سلام صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وعلیکم السلام یا تعلح رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا والی جبر لمحے بھر میں سلام لے کر کے پہنچ گئی وعلیکم السلام آپ نے فرمایا سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوگوں کا ذالم نے خبر کو پھانسی دے دی قتل کر ڈالا اللہ ظالموں کو بھی قتل کر دیا میرے بھائی موت کا خندہ سامنے ہے سوریل کے تخت سامنے رکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے پندا دیکھ رہے ہیں لیکن نماز میں مزہ ملتا تھا موت کی پرواہ نہیں تو رکع نماز اور پڑھ لو اور آج ہم مسلمانوں کو نماز میں مزہ نہیں ملتا ہاں مزہ نہیں ملتا کہیں فلم آنے لگے تو تین تین گھنٹے دیکھے اور کہیں کرکٹ میچ ہو تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے امام دور آئے زیادہ پڑھ دے تو اتنا بعض لمبی پڑھا دیا بڑا برا لگتا ہے اور وہ بھی کہیں خطیب نے خطبہ ذرا پانچ منٹ زیادہ دے دیا تو فتوا پادی وہ عالم در اعتراض اور وہیں کرکٹ دیکھنے لگے تو گھنٹوں کس میں مزہ رہا ہے دوست سوچو ذرا وجہ اس کی ہے میرے بھائی ہم سنت اس لیے چھوڑ رہے ہیں ہم دین اس لیے چھوڑ رہے ہیں شریعت کی پابندی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو دین میں مزہ نہیں مل رہا ہے اگر مزہ ملتا تو جیسے دنیا کی کوئی نہیں چیز چھوڑتے دین بھی کبھی نہ چھوڑتے لیکن دوستو دین کا مزہ ملے تب مل گئے مل گئے کیا خیال ہے کوئی ایسا ہے ہم میں اور آپ جو چاہتا کہ دین کا مزہ نہ ملے کیا خیال ہے بھائی کوئی چاہتا ہے کہ دین کا مزہ نہ ملے ہر آدمی چاہتا ہے دین کا مزہ ملے روزے کا مزہ ملے قرآن پڑھتے اس کا مزہ ملے چاہتا تو ہے لیکن مل نہیں رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے نبی رہس راسان تین شرطیں بیان کی آپ نے فرمایا سراسن سراسن من کن نفی وجد حلا بسر ایمان لوگوں تین چیزیں ہیں جب کوئی کلمہ کو ایمان لانے کے بعد اپنے اندر وہ تین چیزیں پیدا کر لیتا ہے تب اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے پھر اسے نماز روزے شریعت کا سنت عمل کرنے کا مزہ ملے گا اب دیکھنا ایک وہ شرطیں کیا ہیں پھر ہر آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اس میزان پر تولے کہ ہمارے اندر وہ شرطیں پائی جاتی کہ پائی نہیں جاتی دوستو تین شرطیں نمبر ایک نمبر ایک، من کان اللہ رسول رہ من کان اللہ و رسول اخبار ہی بما سوا کلمہ پڑھ لینے کے بعد جس شخص کے دل میں جس شخص کے دل میں جس شخص کے دماغ میں عمل میں سوچ میں اللہ اس رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے یہ پہلی شخص ہے اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی کتاب کی محبت نبی کی سنت کی محبت اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ اس کے رسول اس کے رسول کی فرمان کی محبت دنیا میں ہر ایک کے فرمان ہر ایک کے محبت پر اللہ اس کے رسول کی دین کی محبت غالب آ جائے تو یاد رکھو میرے بھائی ایمان کا مزہ تب ملے گا اب آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں کس کی زیادہ محبت ہے اللہ کی یا رسول کی آج انسان آپ تجربہ کریں بیوی بچوں کے لیے اللہ کو تو چھوڑ سکتا ہے دین کو چھوڑ سکتا ہے شریعت کو تر کر سکتا ہے اپنی نوکری کے لیے نبی کو تو ترکی سنت کو چھوڑ سکتا ہے سمجھ گئے نا ایک عورت اپنی سہیلیوں کے خاطر اپنے معاشرے کی خاطر پردہ تو چھوڑ سکتی ہے لیکن یہ کبھی اللہ کے لیے کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں آج ایک انسان مارکیٹ میں کاروبار کر رہا ہے پچاسوں چیزیں اس شریت سے اس کے में میں हो ہو رہا ہے شریعت تو چھوڑ دے رہا ہے لیکن اپنا بزنس چھوڑنے लिए तैयार تیار نہیں ہے آپ تجربات हर ہر ایک اپنے آنکھوں سے ہم بھی اس کے اندر گپت لائیں دیکھ رہے ہیں آج آپ بیٹے کی شادی کرنے لگے بیٹی کی شادی کرنے لگے آپ جانتے ہیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے لیکن دوست احباب رشتے دار خرابدار بھائی ٹھیک ہے یہ سب غلط تو ہے لیکن اب سب کو لے کے چلنا ہے نا کیا خیال ہے بھائی اب اکیلے تھوڑی زندگی گزارنا ہے بھائی ٹھیک ہے اسلام ہے ہم بھی جانتے ہیں لیکن کریں کیا کچھ لوگوں کا دیکھو واللہ کتنی چیزیں انسان اللہ اللہ اس کے رسول کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی برادری اور اپنے باپ دادا کے رسوم رواد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پتا یہ چلتا ہے میرے بھائی کہ واقعی دنیا اور دنیا داری کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے عملی طور پر تو غادب ہے اس کا کوئی انکار نہیں دی. اور یہ بہت ہی ضروری ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر گالی بازانا ایمان کی ایسی شرط ہے دوستو اس میں ذرا بھی کھوٹ ہو تو پھر ایمان سمجھے بے کار جاتا ہے نا ابو جی اس کی آ دے رہے مسلمان ہی راہتا دھیر ہے بن جاتا ہے ایک مثال جی ملا جنگ بدر کا نام سنا ہے نا جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال کفار مکہ سے پہلی لڑائی جو نبی علیہ سراف صاحب کی بھی اس کو کہا جاتا ہے جنگ بدر جنگ بدر بھی بڑی عجیب و غریب سے جنگ تھی باپ اگر مسلمانوں کی طرف سے ہے تو بیٹا کافیوں کی طرف سے ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے مسلمان ہو گیا ہے تو دوسرا بھائی لات اور رفزا کی خاطر بدھ کے لیے لڑ رہا تھا عجیب سمندر یہ تھا بہران ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصہ گزر گیا عبد الرحمان بن ابھی بکر صدیق اکبر کے بڑے بیٹے عبد الرحمان بن ابھی بکر مسلمان ہو گئے اللہ رسول کا مارا ختم ہوا ان کے والد صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تاران و خلیفہ بن گئے ایک دن باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے بات نکلی تو عبد عبدالرحمان بن ربی بکر نے کہا والد صاحب بس آپ غنیمت سمجھے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لیں ہجرت بھی مل گئی اور خلافت بھی مل گئی بیٹے کیوں کہا چنگ بدر میں میں کہا عبد الرحمٰن ابھی عبی بکر کافیروں کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ کافی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو والد صاحب جنگ بدر میں آپ بالکل میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے آپ کو پتا نہیں لیکن بالکل میرے نشانے پر آ گئے تھے اگر اس وقت میں آپ کو باپ سمجھ کے ترک نہ کر دیتا گردن مار دیتا تو آپ کو خلافت نہ ملتی سدھی کے من کیا تم نے چھوڑ کیوں چھوڑا تاکہ کیا کریں والد سے چھوڑ دیا تاکہ اللہ کی قسم اگر تم میرے زد میں آیا ہوتا تو میں نہ چھوڑتا صدیق اکبر نے کیا کہا نے مجھے چھوڑا لیکن اگر میرے زد میں آئے ہوتا تو میں تیری بوٹیاں نکال دیتا میں نہ چھوڑتا میں مار دیتا کیا فرق تھا بھائی باپ کہتا ہے بیٹا کہتا ہے والد میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا اور بیٹا کہتا ہے بیٹا تھا لیکن میں اللہ کو دشمن باپ کیا کہتا ہے بیٹا میرا تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا اس لیے میں تیری کاٹر مار دیتا میری سن میں آتا کیوں میرے بھائیوں کیوں بیٹے ذرا سوچیں اب ترحمان ابھی بکرے جو لڑ رہے تھے قوم اور برادری کے لیے لڑ رہے تھے لات اور استوں کے لیے لڑ رہے تھے لات اور اتہ قوم اور برادری کے لیے لڑ رہے تھے جب باپ آیا تو باپ کی محبت ان کے مبود لات اور کی محبت پر گالی با گئی باپ دادا کا رسم و رواز قوم و برادری پر اب باپ کی محبت گالی باپ کو نہیں مار کے چھوڑو ان کو لیکن صدیق اکبر کہتے میں مار دیتا کیوں صدیق اکبر اللہ کے لیے لڑ رہے تھے بیٹا سامنے آ بیٹا ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے صدیق اکبر کے دل میں بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت غالب حاضر یہ ہے میری محبت اللہ تعالی سے دعا کرو آج یہی محبت ہمارے اندر آ جائے سارا ساری بیٹی دوستوں دور ہو دو جائے پہلی چیز جی. اللہ ذرا سوچو کتنی عجیب سوا بخاری کی روایت نبی علیہ اس راستہ بیٹھے ہوئے تھے صاحب ایک رام ہے عمر فاروق میں اللہ کی کھا کے کہ کہتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ اولاد دنیا کے تمام چیزوں کی محبت پر میری محبت مومن کے دل میں غالب ہے نہ ہو بات اچھی چیز سن لیے عمر فاروق نے کہا سدق تیار رسول اللہ بخاری کروائے بالکل صحیح کر رہے ہیں یہ عمر آپ کے سامنے پڑا اللہ کی قسم با ما ماں عزیز باکاری اولاد کائنات کی ہر چیز کی محبت پر آپ کی محبت غالی گئی سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ نفسی لیکن اللہ تعالیٰ کہ رسول جان تو جان ہوتی جال سے تو کوئی محبوب نہیں ہو اللہ عمر فاروق کی صداقت دیکھو ہمارا تاریخ دل میں جو بات ہی بتا دی یا رسول اللہ کائنات میں بیوی سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں باپ سے ماں سے اولاد سے سب سے زیادہ لیکن اللہ جان سے تو محبت جان پر تو کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی آ سکتی بھائی کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے گھروں میں جس آج لٹکا رہتا ہے ایسے رسی کا یا تار کا کہ ایک باسکٹ بنا کر کے رکھ دیتے تھے لوگ کیا کہتے ہیں سمجھ گیا نا تو کوئی چیز بلی وغیرہ ڈر سے شکہ اوپر رکھ دیتے تھے آئی بات سمجھ میں نا گھی رکھی ہوئی تھی اوپر میرے بھائی چاند سے بالکل صاف آدھے اللہ وحسوس. کائنات ہر چیز سے لانا باپ کی محبت پر آپ کی محبت ڈالی اولاد کی محبت پر آپ کی محبت ڈالی لیکن چاند سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہو سکتا بھائی جو اس سال کہہ دیا بھائی شمانے کی کیا چیز تھی اللہ کے رسول ہیں معاملہ کا ہے وہی نادل ہو رہی ہے اگر ہم غلط ہیں تمہاری صلاح ہوں گی لیکن عمر کے دل میں جو بتا دیا یا رسول اللہ باپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہوتی جان سے زیادہ محبت جان تو جان ہی ہے کیوں بھائی ایک مثال دے رہا تھا ایک تادی بالکل بوڑھی خبر میں پہرے لٹکے ہیں دانت گر گئے ہیں بینائی ختم ہو گئی ہے پوتی بیمار ہو گئی پوتی ڈاکٹر نے جواب دیا رو رو کے دعا مانگتی اللہ میں تو بدھی ہو گئی ہوں ہاں موت اگر آ ہے تو پوتی کو اتنا موت کس کو دے دے ہم کو دے دے موت ماغ رہی ہے بہت دن تو آ رہی اگر پوتی کو اچھی کر دے اور پوتی کی موت اگر موتی دے نا تو بھائی بوڑھی مر جاؤ گی ایک دن پوتی ایسے چار پانچ بار سوئی بھی تو دو اور شکار جو جی تھا وہ بوڑھی کے سر کے قریب تھا بلی سال لگائی سمجھ گئے نا اس کی وہ کھانے کے لیے لیکن بلی سنبھالنا پڑی بوڑھی کے چار پانچ بھی گر گئی بوڑھی سمجھی و بہت آ گیا بڑی کیا سمجھتی ہے بلی سمجھ ہے سمجھ گئی موت آ گئی تو کہتی کیا ہے بوڑھی احمد میں وہ کہ پوتی بیمار ہے میں نہیں بیمار ہوں دیکھا آپ نے موت مارتی تھی جب موت آ گئی مجھ کیا کہتی ہے نہیں نہیں میں ہتھی گٹی سے وہ پوتی بھی بار اس کی روح کا کب کرو بوڑھی دادی کی جان بھی اپنی پوتی سے زیادہ محبوب ہے جان سے زیادہ محبوب کائنات میں کو کوئی چیز نہیں ہوتی نہیں تو بوڑھی کیا کہتی مل موت مرحبا اچھا ہوگا مجھے موت دے دے پوتی سے میں نہیں مولے والی کوئی بات رہی یہ ہے جان عمر فاروق نے یا رسول اللہ جان تو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اللہ کی قسم جب تک انسان کے دل میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں اس کی جان کی محبت پر نبی کی محبت تعلیم نہ آ جائے اللہ کی قسم وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا دیکھا میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی محبت ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے کسی نے حضرت علی سے پوچھا آخر آپ لوگ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے کتنی پیاری بات بتائی سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہی دیکھو اگر تم لوگ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم صحاب رسول نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو تم کو ایک مثال دیتا ہوں ذرا بتاؤ ہو گرمی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو اور پیار سے انسان مر رہا ہو وہ مرتا ہوا انسان جو پیاس سے مر رہا ہے گرمی کے موسم میں اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے کیا ٹھنڈا پانی اس سے ذرا قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی انسان کے جب جان نکل رہی ہو پیاس کی وجہ سے تو یاد رکھو میرے بھائی یقین رکھنا کہ آدمی کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب کیا ہو جاتی ہے بانے. اس لیے مامور رشید کا نام سنا ہے نا خلیفہ مامور رشید مامور رشید کے دربار میں ایک عالم رہتے تو قرآن علماء جو تھے قرآن علماء بادشاہ اپنے دربار میں جو دیندار بادشاہ ہوتے تھے ہمیشہ اپنے دربار میں دو چار عالم رکھتے تھے جو ان کی رہنمائی کرے اور آج بھی الحمد للہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک ہی ملک سعودیہ ہے جو باقاعدہ علماء کے ساتھ ہے سمجھ گئے نا اسی لیے آج دنیا میں علماء کو اتنی عزت کہیں نہیں ملتی وہ مقام مرتبہ جو سعودیہ کے اندر علما ہے بار کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اللہ تعالیٰ دعا کرو اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ دور کرے اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے یہی حکومت ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے ابھی آپ لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے واقعہ سنا ہے سو دیا کے اندر نہیں سنا ہوگا یہ بڑا عجیب و غریب حادثہ پیش آیا جو اندازہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے توحید ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے لیکن آج دنیا ان سے زیادہ برا کسی اور کو نہیں سمجھتی آپ ہی کہ ہندوستان قوالی میں جس کا برا اثر ہو رہا ہے اللہ نے دکھا جس نے کیا کہا تھا یوگی یہودی اور وہابی سعودی سب کے سب جہنم میں ایک ہی گڈھے میں ڈالے جائیں گے یہ فتوا دیتا تھا علما کو شروع اس بنا پر وہابی علماء تھے سمجھ گئے نا اللہ اکبر اور فر پکا نہیں کتنا گھوٹالا کتنا بڑا گھوٹالا کر رہا تھا ساری کلئی کھل کر کے آئی اللہ نے کیسے زبردست بکر پکڑی سمجھ گئے بھائی بھائی تو کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے ہارون رشید مامو رشید کے دربار میں ایک عالم تھے اپنے غلام سے جو اس کے دربار میں تھا گنام, مامور رشید کے ذرا پانی لاؤ پانی لے کر کے آیا بادشاہ سلامتی خلیفہ نے مانگا ہے نوکر بے پانی بھرا پرانے زمانے میں دیکھے مٹی کا برتن رہتا تھا اور اس پہ پانی بڑا ٹھنڈا بڑا لذیذ رہتا تھا اور لے کر کے آیا جب پینے لگے تو آدھی نے دین نے روک لیا پانی المسلمین محلن یا ذرا ایک منٹ رک جائے کہا کیا بات ہے پانی مجھے نہ دے دے پانی لے لیا رشید سر شاید اس کو زیادہ پیاس لگی ہوگی میں کہا دے پانی دے پانی, دے پانی لے لیا پانی لینے کے بعد کہا بادشاہ سلامت بادشاہ آپ نے لیکن پانی کے مالک میں ہو گیا ہوں اب آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ پانی کا مالک میں ہوں اور آپ پیاس کے مارے مر رہے ہیں تو آپ ہم سے پانی ماں کر نہیں دوں گا نہیں دوں گا پانی نہیں دوں گا قیمت نے ہزار دو ہزار نہیں تو کتنی قیمت دے سکتے ہیں کہا بھائی اب پیاس عرصے اگر مر رہے ہیں مر رہے ہیں اور پانی تو اتنا کنجوس آدمی مرتا ہوا انسان کو دیکھ کر کے تیرے دن میں نہیں رہے مہاراج پانی دے کے کڑا کہتا قیمت دو تک تو کہتے مجھے تو اپنی آدھی بادشاہت بھی دینی پڑے تو میں اپنی آدھی بادشاہت دے کر کے پانی ایک گلاس پی کر کے جان بچاؤں گا کم سے کم جان تو بچی رہے گی آدھی حکومت تو ہے ساتھ میں کھا سکتی پیلیا دے دیا پانی پی مامور رشید کو پتہ نہیں یہ کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ عالم پی لیا کہا بادشاہ امیر المومی اب آپ نے پانی پی لیا یہ کب نکلے کہا جب پیشاب آئے گا تو نکل جائے گا کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور پانی تو پی لیے لیکن پیشاب کے پی لئے گئے پیشاب نہیں نکل رہا ہے آپ کا پیشاب روپیہ ہے اور میں ڈاکٹر ہوں آپ کے اور آپ بے قرار تڑپ رہے ہیں اور مجھ کو کہا جا پیشاب نکال دو میں کہوں میں نہیں فری میں نہیں نکالوں گا کتنا کیا پھر سے ہزار دو ہزار نہیں کتنا دے پائیں گے کہا جانے اب جان بچاتے ہوئے اگر پیشاب نہ نکلے تو کم سے کم ایک جھوپڑے میں زندہ دو دن تک گزار لوں گا آدھی بادشاہت بھی علاج میں دے کر کے اپنا پیشاب نکلواؤں گا تاکہ زندگی بچائے امیر المومنین اتنی بڑی بادشاہت پر آ کرتے ہیں جس بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی اور آدھا پیارا پیشاب کو اللہ دکھتا ہوش چکانے لگ گئے کہ واقعی دنیا کی خلافت بادشاہت اس کی کوئی قدر قیمت ہے؟ نہیں جان اصل اس واقعے کو میں نے بتایا ذرا سوچو پیاسے انسان کو اگر پانی خریدنا پڑے تو جان بچانے کے لیے اپنی بادشاہت بھی دے دے رہا ہے علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کیا کرتے تھے کتنا پیارا جواب دیا کا گرمی کا موسم آدمی پیاس سے مر رہا ہو اس مرتے ہوئے انسان کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے دلوں میں نبی سے کہ نبی کی محبت اس سے بھی زیادہ پیغص تھی آئی بات سونے ایک انسان مر رہا ہے پانی کی جتنی ضرورت مرتے اس کو محسوس کرتا ہے اس کو چاہت ہوتی ہے اس سے زیادہ چاہت ہم لوگوں کو نبی کی تھی نبی کی محبت ہمارے دلوں میں تھی اللہ تعالیٰ نبی کی محبت غالب کر دے یہ بڑا طویل موضوع ہے پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر دوسری چیز کیا ہے میرے بھائی اب من الا لاجو دوسری چیز من احبا اودن جو انسان بھی کسی سے محبت کرتا ہے کسی بندے سے تو محبت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اللہ کی رضا ہے اپنا کوئی نفسانی معاملہ نہیں ہے صرف یہ محبت کرتے دین دار ہمارا مسلمان بھائی ہے اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت نہیں کرتے کہ اس نے ہم تھوڑے دن کھانا کھلایا تھا ایک کھانا کھلانے سے تاثر بھی کھلایا گا اس سے وہ محبت ہو جائے گی یہ سے بھی محبت ہو جائے گی جس نے کوئی احسان نہیں کیا جب بھی اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے اور اللہ کا مومن بنتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے بس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے اللہ اور محبت کا معیار جب رشتہ رشتے ناطے قوم برادری مال دولت دنیاوی چیزیں آ گئی تو آج ایمان کا مزہ نہ نماز میں مزہ رہ گیا نہ روزے میں مزہ رہ گیا نہ حج میں مزہ رہ گیا ادھر عمر فاروق کہتے ہیں اللہ میں مر گیا تو گرمی کے موسم میں جب خوب بڑا دن ہوتا ہے دھوپ میں کام کرتے ہیں حلق سوکھ جاتا ہے اس گرمی کے موسم میں جب روتا رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تیرے ردا کے لیے جب صبر کرتے ہیں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ ختم ہو جائے گا اور ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ جب رمضان بھر خوب بارش برساتا رہے بادل رہے تاکہ کسی بھی سورج سے روزے میں تکلیف نہ ہو اللہ تعالیٰ نہ صحیح مسلم کی حدیث بلکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی بس ایک حدیث سنا کر کے اس موضوع کو ختم کر دیتے ہیں ایک موقع پر اللہ اللہ من اللہ الجنہ تمہارے مردوں میں کون لوگ جنت میں جائیں گے بتاؤں صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیں ہمارے مردوں میں کون بھائی جائیں گے مقصد یہ کہ انہی جیسے ہم بننے کے کوشش کریں گے اب ضرور بتائیں آنفا ان نبی یو فل جنا انبی فل جنا ودیق فل جنا و فل جنا ون فل جنا واجو رو یا دور وقا فینا یا فل مشر فل جنا اکبر آنفرمایا اے لوگ نبی انبیاء جنت میں جائیں گے صدیقین جنت میں جائیں گے سہدا جنت میں جائیں گے جو بچے مرے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کون جنت میں جائے گا کلکتہ کے ایک کنارے ایک بندہ رہتا ہے اس نے سنا کلکتہ کے دوسرے کنارے پر ایک مسلمان بھائی ہے اللہ سر ہیں وہ آدمی نکلتا ہے کہتا ہے بہت دن ہو گئے ہمارا مسلمان بھائی اس شہر کے اس کنارے رہتا ہے چلو اس سے مل کر کے آ جائیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا محبت کے لیے है? اللہ کی لگا کے لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے ایک شہر کے کنارے سے دوسرے شہر کے کنارے تک جو اپندا, اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی اور کون جنت پھر فر... اللہ عبر صاحب تمہاری عورتوں میں کون سی جنت میں جائے گی وہ بھی بتا دو اللہ تو ضرور بتائے ارے فرمایا الودود وہ عورت جنت میں جائے گی شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو اللود جو خوب بچے والی ہاں، خوب بچے والی ہو یہاں تو دوسرے کے بعد نہیں نہیں ہاں؟ مسئلہ ہو گیا نا اب دو کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ اگلا آنے دے, آلے دے یارو افسوس ہے تمہارا باپ کسان رہ کر کی تمہاری ماں گھریلو عورت رہ کر کی دس دس بچوں کی پرورش کیا تم کو اس مقام تک پہنچایا اور تم اتنے بڑے اور میڈم بھی ڈھونڈ کے لائے پڑھی لکھی زیادہ پڑھ لینے کے بعد یہ ہوا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی تم سے اچھا تمہارا باپ تھا تمہارا باپ انگوٹھا تھا لیکن تم سے اچھا تھا اللہ کی ذات پر تبکل تو, تو کرتا تھا نبی کمت بڑھائی درجن بچوں سے اور تم کو تمہارے باپ نے پڑھا کر کی. کتنا نکما کر دیا کہ دو سے دوا چاہیے ہی ہیں. یہ بدبختی ہے مسلمان اور تمہاری اور سمجھتے ہیں بڑے ترقی یافتہ ارے تم تو نیچے چلے گئے جاہل باغ سے نیچے گئے اور جاہل بات سے بھی نیچے چلے گئے کون سے ترقی کیا بس یہ چارا پرانا کپڑا پہنتا ذرا آپ اچھے کپڑے پہن لیے مسجد میں آنے کا الگ جوڑا آفس میں جانے کا الگ جوڑا مارکیٹ میں الگ جوڑا سب پارٹی میں چارہ ایک جوڑا رکھتا تھا اسی کو پہنتا تھا ہاں اس میں آپ ترقی کر گئی لیکن اخلاق میں سوچ میں دین دینیا بہت نیچے چلے گئے وہ ہم سے بہت اچھے البلود جو خوب بچے والی ہو الود جو شوہر کوئی غصہ شوہر کی کسی بات سے غصہ آ جاتا ہے تو فوراً اپنے شوہر سے معذرت کرنے والی معافی مانگ لینے والی اور کون سی ہے اللہ اکبر وہ عورت جنت میں جائے گی کہ اگر شوہر کبھی ناراض ہو گیا تو اپنے آپ کو شوہر کے سامنے ڈال دیتی ہے کہتی دیکھ کھانا تیار رکھا ہوا اللہ کے قسم کھانے کا ایک بھی حلق کے نیچے اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ آپ سے خوش نہ ہو ہے یہ عورت مجھے نہیں جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جس سے بھی ہمیں محبت ہو بھائی سے کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ما شاء اللہ ہمارے بھائی اپنے دوسروں کو جانے دیں اپنے رشتہ دار کو اپنے بہن کو اپنے بہنوئی کو اپنے کھانا کو اپنے, اپنے, اپنے خوف بھائی کو خوفی کو جب تک حالات اچھے ہیں خوب دے رہے ماشاء اللہ ہاں بہت اچھا بہت اچھا کہیں حالات خراب ہو جائے ہاتھ ٹائٹ ہو جائے یا آپ سوچیں الحمد آپ تو بیٹے بڑے ہو گئے سب کمانے کے لئے ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں آپ ذرا ہاتھ روک لیں تو پچاس سال تک آپ نے احسان کیا ہے اور ایک مرتبہ انکار کرنے دینے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پچاس سالہ احسار پر نگاہ نہیں ساری محبت جو ہے میں تبدیل کیا خیال ہے یہی ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے کچھ کو تجربہ بھی ہوتا یہ ہے میری تعلیم کیوں اس کی ساری محبت اس کے لیے تھی اگر اللہ کے لیے محبت ہوتی تو جب یہ دے رہا تھا جب بھی محبت ہوتی جب نہیں دے رہا تھا تب بھی محبت محبت اللہ کے لیے نہیں رہ گئی ہے اللہ تعالی سے دعا کرو ساری محبت ہو کس کے لیے نمبر تین اور آخری چیز من تریا فی الکفر اللہ جو انسان اس ایمان پا گیا اسلام پا گیا اللہ نے جن اسے ہدایت دے دی, دی اب دوبارہ کفر و شرک اختیار کرنا کفر و شرک سے اتنی نفرت اس کے اندر آ جائے اللہ کفر سے اتنی نفرت آ جائے کہ اگر انسان کو آگ میں جل جانا پڑے تو جل کر کے راخت ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے یعنی توحید سے اتنی محبت ہو اور کفر سے اتنا زیادہ نفرت ہو اور کفر سے نفرت ہوگی تو کفر کرنے والے شرک کرنے والوں سے بھی کیا ہوگی ان سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ آدم کی اولاد ہے اس لیے نفرت ہے جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اسی لیے جنگ بدر کے موقع پر جب حضرت ابن ہے تو اللہ سل نے بھیا دیکھو اور کہیں قیدی کہی ہو تو اکٹھا کر کے لاؤ مصابی بن عمیر جا رہے تھے جنگ کے میدان جنگ کی طرف ادھر سے دو صحابی ان کے بھائی عبید بن ابید کو عبید بن امیر کو دو مسلمان پکڑ کے گھسیٹ کے لاک ان کے پاس لے کے آ رہے تھے عبید بن ابید شریک تھا دو پرست. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا حضرت مسافر مسلمان تھے تو بڑے شور سے چلایا میرے بھائی بچاؤ مجھے تھا حق کا وقت آج یہاں حق و باطل کا معاملہ ہے تو میرا بھائی نہیں جنہوں نے تجھے گرفتار کیا وہ دونوں میرے بھائی ہیں لا ل یہ ہے میرے محبت کا سطال ہاں اخلاق ہندو کے ساتھ اخلاق سے پیش آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رواداری ایک ہے دل میں محبت اور ایک ہے ظاہری رواداری رواداری فرض ہے رواداری فرض ہے یعنی بداہر اپنے شکل و صورت سے بات چیت سے ایسے انداز کہ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ مسلمان اخلاق والا ہے آپ کا کیریکٹر اخلاق آپ کا مسکرانہ آپ کے چال چلن یہ داغ داغ نہ ہونا چاہیے آپ ایسے ملیں کہ سامنے والے کا احساس ہو کیا ہمارے ملنے سے کیا ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی اسی لیے اللہ رسول شاہ کا سب سے بدترین آدمی یہ ہے جب آیا آپ کے پاس تو بالکل بڑے اس سے بات کرنے لگے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول یارسول آپ نے تو بیان فرمایا کہ قوم کا سب سے بدترین آدمی اور جب آپ کے پاس آ گیا تو معلوم پڑتا ہے کہ پوری قوم میں انسانوں میں اتنی عزت والا کوئی نہیں نے فرمایا عائشہ تم نے مجھ کو بدخلاق کب پایا تھا ہم نے اس کے سارے شیطانی کو اپنے داری کے ذریعے مٹا دیا باہر نکلنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد کے اخلاق اچھے یہ ہے داری تو مسافر نے کیا کہا خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھنا کم وقت اس کے ماں کے پاس بہت مال ہے جب تک پورا مال وصول نہیں لینا اس کو چھوڑنا وہ چارا کہا میرا اور کا کما رہا یہ ہمارے بھائی ہے ایک ماں باپ کا ہے میرا بھائی ہے لیکن ہمارا ایمانی بھائی نہیں کیا ہے رشتے اور رشتے کا بھائی چار بھائی پر اس رشتے پر دنیا بنیادی رشتے پر دینی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے تو میرے بھائی کفر و شرک سے اتنی محبت ہو کہ آگ میں جل جانا تو برداشت کر لے لیکن کفر و شرک اختیار کر کے ایمان و توحید خراب کرنا گوارا نہ ہو یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو ان شاء ایمان کا مزہ ملے گا پھر مسجد میں آ جائیں گے تو مسجد سے بھی کلنے کا دل نہیں چاہے گا کیوں اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے نماز سوچیں کہ امام صاحب رات تھوڑی اور لمبی کر دیتے خطیب کو سوچیں کہ بڑی اچھی بات بتا رہے تو دو باتیں اور بتا دیتے سمجھئے نا آہ, اب قرآن میں برائیوں سے نفرت ہوگی اور دین سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ قبل فرمائے یہ چند باتیں ہمارے ذہن میں جو آئی بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور الحمدللہ للہ ہماری بھر گئی میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسے دس پانچ آدمی ہو گئے اسی لیے میں نے شروع کیا تھا لیکن لوگ آتے گئے اس لیے میں بھی تھوڑا سا لمبا کر دیا اللہ تعالیٰ من کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کہتے ہیں سنتے ہیں یاد رکھنے عمل کرنے گہروں تک پہنچانے کی توفیق دے باقی رات کو ان شاء اللہ من کل کوانا تو